صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہین البادشہ شاہ باقی تمام شامین برادر سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر دو پچیس اور سلسلہ تصویرات میں سے دس نمبر انتیس ہے نجیت نس دو سو پچیس قبلک انتیس کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے اور ہمارے بادشاہ جو ہے ان مظائف میں ہیں جو کہ وظاہف امیر کبھی علیہ رحمن ہے دو شریف میں یہ وظائف جو ہے ہفتے میں روزانہ ایک ایک تصویر پڑھنے کو دیا ہے وظیفہ وظاہم برائے حصول رزق ہے ہاں جی ان کے وظیفے کے فضل آپ کو کل کے دس نے بتایا تھا کہ ہر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو روزانہ جو ہے ان جو ان تصویحات کو پابندی سے پڑھتے رہیں تو اس آدمی کے گھر سے بلائیں دور ہو جائیں گے اور رزق میں بھی فراغی ہوگا ہاں جس چونکہ رزق میں خاص طور پر ان تجزیہات کی برکت سے فراغی ہوگا آپ کے رزق میں مشکلات ہوگا اور انسانی زندگی کا اہم ترین جو ہے مرحمت اس کی معیشت ہے اس کے زندگی کے وسائل ہیں اس کے ریلے ہے روزانہ کے خبرنے پینے کے وسائل زندگی ذرا زندگی ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے تب تو انسان کو یہ چیزیں حاصل نہ ہو وہ آرام سے کنشاء اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ان کا بھی حاصل ہونا ضروری اس کے لیے محنت کوشش کے ساتھ ساتھ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتے رہیں گے ہاں ان مقدس وظائف کو جس ہماری رزق میں برکت ہوتی ہے ان کی بھی کم و ہوتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا آپ کو بے محتاج بنائے گا تو ان تجویز میں سے جو ہے وظیفہ اتوار ہاں جی اتوار کے دن کا وظیفہ جو ہے یہ ہے وظف اتوار یہ ہے تعمیر کبیر اللہ رماتی ہیں اتوار کے دن جو ہے درج ذیل وظفے کو سو بار پڑھا کرو اتوار کے دن جو ہے درج ذیل وطفے کو سو بار پڑھا کرو تو اتوار کے دن کے وطفہ یہ ہے لا الا اللہ حلیم الکریم لا الہ الا اللہ لاہم الکریم یہ مبارک تصویر ہے اس کو آپ کسی بھی ٹیم پہ دوار کے دن جو ہے آپ کسی نماز کے ٹائم پہ فرصت ہو آپ دفتر جا رہے ہیں راستے میں پڑھ سکتے ہیں ڈیوٹی جا رہے ہیں راستے میں بھی پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں توجہ اللہ کی طرف رکھیں ان کے معنی مخو رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ثواب سے اجر سے نوازے گا اگر نمازوں کے بعد جا نماز بیٹھ کے ملنے کا موقع ملے تو سب سے زیادہ بہتر صورت ہے تو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم ہن اس مبارک تصویر کا مختصر ترجمہ جو ہیں لا اللہ پہلے سے لوگوں کو پڑھتا ہے لئے لا اللہ کے معنیٰ کہنے اس لا کو لا نفی جس پہ ہیں یعنی کوئی بھی معبود لا الہ یعنی اس کائنات کے اندر کوئی بھی معبود جو ہے نہیں ہے کوئی بھی شے اگرچہ وہ کھدنا ہی عظیم کیوں نہ اس کائنات میں بڑے سے بڑے سے پھر سے کیا نو آسمانی زمینی چین سورج ہاں جی انبیاء رسول شدہ کچھ بھی ہو ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں عبادت اور پرش کے کوئی بھی لائق نہیں ہیں الا سوائے اس پاک ذات کے جو واجب الوجود ذات ہے ہاں جی لا الہ اللہ الہ معبود کے معنی میں عبادت اور پرش کے لائق ذات اس معنی میں ہاں جی تو لا الہ جو ہیں کوئی بھی چیز اس کا اعینات میں غرضی وہ جتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو لائق عبادت و پرشست نہیں کیونکہ وہ سب جو ہے اللہ ہی کا مہلوک ہے خالق اور رازق اور رب اور مالک تو صرف اللہ کے ذاتیں تو لیکن اسی کی عبادت ہونی چاہیے تو اللہ اللہ عبادت پرشست نہیں کوئی بھی سے سوائے اللہ تبار و تعالیٰ کے جو کہ حلیم اور کریم ہے تو حلیم کا معنی جو ہے کیا ہے حلیم از ازفیلے حلم میال حلمن سے یہ صفت مشبہ بھی ہو سکتا ہے اور کا سکا بھی کیونکہ یہ وزن مشترک ہے تو حلوم حلمن کے معنی کیا ہے بوڑھ ہونا متحمل مزاج ہونا سلیم و تباہ ہونا دور اندیش ہونا اس فعل کا معنیٰ اور حلیم جب صفت کے معنی میں ہو ماں جب ہاں جی تو پھر جو سوشا تو متحمل متحمل شاخ متمل مزاج صابر دور اندیش بردوبار ان معنی میں جو ہے لغوں سے لکھا ہے جمع اس کا علما آتا ہے تو الحلیم جو ہے مبالغہ کے لیے استعمال ہونے سرد اس میں مبالغ یعنی کسی معنی کو کسی شے میں بڑا کے بہت زیادہ مقدار میں پایا جانا تو اس مبالہ جب کریں گے اللہ حلیم ہے مبالغہ والے معنیوں سے معنی یہ ہوگا مبالغ میں معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ بڑا بہت زیادہ بردبار بہت زیادہ برداشت کرنے والا بہت زیادہ صور کرنے والا بہت زیادہ متحمل مزاج یہ معنی ہے جب حالی سالا کا اور اللہ کے ذات میں تمام معنی ہیں اللہ ہی تو سب سے زیادہ جتنی دنیا میں اللہ کی نا فرمانی ہوتی ہے لیکن اللہ ان کو عذاب نہیں دے رہے ہیں اللہ کو جو رکھتے ہیں ان کی نافرمانیوں کو جانتے بھی ہر شخص کی ظاہری باطنی چوری چھپے ہر اس کی برائی اچھائی سب اللہ کے سامنے نافرمان سے نافرمان ترین لوگوں کے برے عمال بھی اللہ کے سامنے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتے اچھے سے اچھے لوگوں کے صال عمل بھی اللہ کے سامنے ہوتی ہیں لیکن سب پتہ ہونے کے باوجود اللہ کسی کو سزا دینے میں جلدی کبھی نہیں فرماتا لفرماتیں اگر میں تم لوگوں کو سزا دینے میں جلدی جلدی کروں تو دنیا میں کوئی بھی موجود باقی نہیں رہے گا کوئی انسان باقی نہیں رہے گا اور سچ میں ایسا ہی تو یہ اللہ کے حلم اور اس کی بردباری ہے ہاں اس کے صبل اور تحمل ہے کہ اللہ کی اتنی کائنات میں نافرمانی ہونے کے باوجود بھی ہاں جی اللہ ان کو فوراً سزا نہیں دے کیونکہ دنیا دارالعمل ہے دارالجا دارالسزا نہیں لہاں اللہ سب کچھ جانے کے باوجود بردوباری سے کام لیتے ہیں صبر سے تحمل سے ہاں جی تاکہ انسان کو مزید سدھرنے کا موقع دیا جائے توبہ طاع ہو کے راستے میں آنے کا اللہ موقع دیتے ہیں اور بہت موقع دیتے ہیں یہ حلیم جو ہے مبالک بہت زیادہ برداشت کے معنی میں بہت زیادہ متحمل مزاج کے معنی میں ہونے کی اس معنی کے تائج جو ہے ہمارے اوراد فتح کی اس عبارت سے ہوتی ہے اس میں ہم بڑھتے ہیں لا الہ لہج اور اللہ کو پڑھنے کے بعد جو دوسرا ایسا شروع ہو جاتا ہے اس میں ایک عبارت ہے لا الہ الا اللہ کے صبح کوئی معبود نہیں سبحان نلّہ اللہ, اللہ تو پاک و منزہ ہے ہر عیب و نقص سے پھر آگے فرماتے ما احلم اللہ ما ماہل اللہ یہ جو جملہ ہے یہ تعجب کے لن ہاں تعجب کے دن اللہ تعالیٰ کے حلم اور بردباری تحمل مزاجی کو دیکھ کر ہاں جی اللہ کے پیارے نبی کیوں یہ دعا ہے اس پر تعجب کے علم فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ پاک و منزہ ہیں اللہ پھر فراغ اللہ تو کس کا دن حلیم و غردار ہے اللہ کس کا ما ماں اللہ ہاں جی اے اللہ تو جو ہے کس قدر بردوبار ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بردوباری کو دیکھ کر تعجب کریں اور واقعی ایسے تعجب کے مقام آزے خوش ہوا دنیا میں ہاں جی اللہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کی تمام تعلیمات کو صحیح سمجھا اللہ کے پیارے نبی پر بھی ایمان لایا قرآن جو آخری شیز پر ایمان لایا وہ تو ساڑھے ساتھ عرب آٹھ عرب میں سے صرف ڈیڑھ عرب ہیں باقی سب تو اللہ کے اس نظام کو ہی نہیں مانتے ہیں اب اس نظام کو نہیں مانتے اس سے بڑا جرم کیا ہے اس سے بڑا جرم کیا اور کتنے جو ہے کہ میں دین کو نہیں مانتے ہیں کتنے مشرق ہیں جو اللہ کے شریک را دیتے ہیں جو کہ ظلم عظیم ہے ہاں اور کتنے دنیا میں آج کے دنیا میں کتنے فسق و فجور ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کے سامنے ہو رہے ہیں اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی خلوت میں گناہ کریں کوئی گرخ میں اجتماع کریں کوئی دریاؤں کے گناہ آج کا دور کتنا خراب دور ہے عظیم کچھ جگہ تو ایسے بنائے ہوئے جہاں لوگ مادر ذات جو ہے پیدا ہو گیا اس حالت میں وہاں سیر و سے کرتے ہیں کچھ ایسے سیروائی جگہ بنائے ہوئے دریا کے کنارے یہ سارے بنائے ہوئے ہیں آج کے انسان کتنا خراب ہو گیا ہے دور جہالت کے انسانوں سے بھی سو درجہ پیچھے چلا گیا تباہی و بربادی میں اور یہ سب اللہ کے سامنے ہونا ہے لیکن اللہ کو فوراً سزا نہیں دے رہے ہیں اس وقت غرق نہیں کریں تباہ نہیں کریں برباد نہیں کریں سب اس کے سامنے ہونے کے باوجود تو یہ کیا ہے کس وجہ سے اللہ کی اسی ہیلپ کی وجہ سے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو حلیم کہا کا میں حلیم ہوں میں بردوار ہوں تو یہ اسی کا عملی ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس دنیا میں جتنی فسق و فجور بے معنی ہاں جی مسلمان ممالک میں بھی اگر آپ دیکھا جائیں تو صرف یہی کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے نظام کو بس مسمان کلمہ پڑھنے کے باوجود جو یہ کلمہ ہی پڑھتے ہیں اور کیا ہے اس کی زندگی معاملات میں حاصل پر دیکھیں ہر ایک دوسرے کے خون چوستے ہیں مسلمان ایک دوسرے کو قتل و غارت گری میں مصروف ہے مسلمان ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں ہاں جھے کفار کی مدد کریں مسلمانوں کا تباہ کرنے کے لیے ہاں جی کفار اور مشکین کو اپنے دوست بنا کے رکھا تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کو تباہ برباد کریں ان کے ملک کو تباہ کریں ان کی زندگیوں کو تباہ کریں اور کیسے اس مسلم ممالک میں کتنے سے چیزیں ہو رہا عثمانوں کو تباہی کرنے کے لیے جو کہ کپار کا جو ہے ایجنڈا ہے اس عثمان اس میں یوز ہو رہا ہے عثمان لشکریں اس میں عثمان ہو رہا ہے عثمان عوام عثمان حال یہ سب فسق و فجور ہونے کے باوجود بوپر سے نیچے تک اللہ تعالیٰ عثمانوں کو وہ سزا نہیں دے رہے ہیں جس کا وہ مستحق ہے قوموں کو وہ سزا کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حلم اور بردباری ہے اس لئے ہماری دعا میں آیا اللہ تو کس قدر ما احلام اللہ تو کس قدر بردبار تو یہ مبالکہ والمانا بھی صحیح اور شوت مشمبہ کا معنی بھی اللہ کے لیے بالکل ثابت ہے کیونکہ حلم جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ ثابت ہے اللہ ہمیشہ سے حلیم تھا ہے اور رہے گا کیونکہ حلم اخلاق کے کرمہ سے ہے اور ہمدا سے اور اللہ ہی تمام اخلاق کریمہ اور حسن کا مالک ہے اس نے تو ہمیں حلم کی تربیت دی اس نے تو ہمیں اپنا عمل حلیم بن کے ہمیں حلم اور بردباری سکھایا ہے اور اس کی اپنی کتاب میں ہاں جی صبر تحم البرداری کو اخلاق کریمہ سے شامل کر کے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں تعلیم و تربیت کی ہمیں بتایا گیا ان سے متشر ہونے والوں کی کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہاں جی مقام و تھے لہٰذا یا جی, اللہ تعالیٰ کے صفات کے خیرم میں سے لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے لہٰذا الحلیم یعنی اللہ ایسی پاک ذات ہے جو ہمیشہ صفت علم سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ ہاں جی بہت زیادہ بردبار بھی ہیں تو دونوں لحاظ سے اللہ حلیم ہے اللہ یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے اور ہمیشہ صبر تحمل سے حلم اور بردبادی سے متصف ذات ہے اللہ تعالیٰ کے ذات تو یہ حلم کے بارے میں توضیع ہو گئی اور الکریم جو ہیں الکریم کے معنی لکھا ہے الجامیو لسان و عرب نمی مشہور عربی زبان کی کتاب ہے اس میں الجام الواء الخیر و شرف و بہت ہی بامان الطمہ کیا کریم یعنی کہیں ہر قسم کے خیر شرف اور حضلتوں کا مالک و جامع زاد اس کو جو ہے حلیم کہا جاتا ہے اور کریم کہا جاتا ہے اور کریم جو ہے اسمن جام الک الماحمد کریم کا دوسرمان ایک ہے اسمن جامع لکل ماحمد اپر وال کو شارٹ کیا ہے یعنی ہر قسم کی قابل تعریف صفات آمیدہ سے متصف ذات اللہ تعالیٰ کریم ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسی پاک ذات ہیں جو ہر قسم کی قابل تعریف صفات آمیدہ سے متصف ذات ہیں یعنی کریم کے لفظ عربی زبان میں جس طرح لغت کے بعد لغوین نے کہا ہے ہاں جی لوکی اس لفظ کا کسی بھی زبان میں متبادل ترجمانی ہے سخی کرتے ہیں وہ بھی اس لفظ میں شامل ہے کیونکہ سخاوت بھی حمت کے ترجمہ سے ہاں جی آف و بھی اس کے اندر ہے ہاں جی باز بھی اس کے اندر ہے شجابت بھی اس کے اندر ہے نر مزاجی بھی اس کے اندر ہے سارے اوساف ہے حامدہ لفظ کریم کے اندر جی، ہے ایک شخص یہ تمام اوساف حمیدہ جب جم ہو جاتے ہیں اس کو کریم بولتے ہیں اس کو کریم منف انسان بولتے ہیں تو کریم کے ایک اور جامع مانیہ لکھا سے کریم جو ہے میں من اردب میں اللہ واسمہ الکریم نتی اللہ عورت میں اسماع حوصہ میں بھی ہیں ہاں یا کریم تو یہ اللہ تعالیٰ کے آسماء الحسنہ اس کے ناموں میں سے بھی ہے سمن کے وحبہ کثیر الخیر بہت زیادہ سابق ہے جواد الموت اور سخی اور عطا کرنے والا ایسے عطا کرنے والا لا یا عطا اس کی عطا ختم ہی نہیں ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا سخی ذات جس کا عطا و بخش ختم ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے خزانے ویسی ہے اس کے خزانے میں جو ہے کوئی ہاتھ حدود نہیں ہے جس ختم ہو جائے لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ کے بحول کریم الملخ یعنی وہ کریم اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو تجمہ کیا ولّہ الََََََََََََََََََََ اللّہ الہلُ الکریم یعنی سوائی اللہ تبر و تعالیٰ کے کوئی سے اگرچہ جیتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو اور عبادت اور پرشش کے لاگنی ہے عبادت تو عبادت کا جو ہے ایک معنی ہے کہ اس کے لیے سہدا کرنے والے تو سمجھاتا ہے یعنی قانون گزاری تعویداری جس کا سو حیصد جو زاد حقدار ہے وہ ذات جس کی ہر حکم بے لبے کہنے کا حقدار سے اللہ کے ذات پھر اللہ کے کہنے پر اللہ کے انبیاء ہیں الماتار ہیں اللہ کے پھر اللہ کے جو لوگ انبیاء اولیا اور دو اس طرح سے بعد میں یا کہ باد اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو دو تعلیمات ہمیں وانا ماں باپ کے کہنا مانو بولا استاد کے کہنا مانو بولا بڑوں کا کہنا مانو بولا ہاں جی اچھی باتیں مانو یہ سب اسی کے ذیل میں آتا ہے ورنہ حکم مدلک قانون گزاری کا حلال ہے یہ چیز حلال ہے یہ چیز حلام ہے یہ جائز ہے یہ چیز نہیں سب کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تمام قانون گزاری نظام علام اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے فرمان برداری مطلق اللہ کے لیے پھر اللہ کے حکم سے پھر انبیاء آتے ہیں اولیاء آتے ہیں علم علم آتے ہیں ان سب کے علماء آتے ہیں ان سب کے ان کے بعد ہے اصل تو اللہ ہی ہے اور اللہ ہمیشہ وام و تسلسل کے ساتھ صفت ہلوں سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بڑبار ہے تو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم کا یہ معنی کہ سوائے اللہ تبر و تعالیٰ کے کوئی شے اگر وہ جتنا ہی کیوں نہ ہو پر عبادت پر چیز کے لائق نہیں ہے اور الحلیم الکریم یعنی اور اللہ ہمیشہ وہ دوام و تسلسل کے ساتھ صفت علم سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بردبار ہے جی ہاں اس کا حلیم الکریم کا معنیٰ یہ حضین کرانی تو یہ حلیم کے ترجمہ اور وہ ذات کریم کے ترجمہ اور وہ ذات پاک نہایت سخی یہ کریم کا ترجمہ نہایت صحیح اور ہر قسم کی صفات حمیدہ سے متثر اور غنیم اللہ ذات ہے یہ کریم کا مختصر ترجمہ ہے کہ جس کا عطا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے یہ ہے کریم یا زان یعنی اللہ جو علم حلیم و کریم ذات ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لا نہیں لا اللہ اس کا تجمیہ لہذا گرامین مقدس تجزیحات کے ورد کرتے رہنے سے ہماری روح توحید قبیو جانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیں آپ بھی صفت حلم اور کرم سے متصف ہونے لگتے ہیں جو اخلاق حمدا سے ہے تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس تجزیحات کو ہمیشہ گرد زبان رہنے کی توفیق ادا کریں اور اللہ کا ایک ماہد سچا بندہ بننے کی توفیع ادا کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی اپنے حلم اور کرم سے متصف ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفی عطا فرما آمین عرب